صدق اللہ ورزیم وبلغنا رسول نبی ولا من ومولانا محمد بے عادد کل ما غفل عن رب شرح لي صدري ویسر لي سبحان کرب العزت وسلام الحمد للہ رب العالمین مولا وسلم آبادی کا خیر الخل اللہ <سؤال> نبی اکرم نور مجسم رحمت و بارہ وسلمہ کی ذات عقد پر حلیت عندوفت اندرود آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم قرآن اور ہم پروگرام میں سورہ عال عمران کی آیت نمبر انتالیس کا بقیہ حصہ تلاوت کر رہے ہیں ذکر ہو رہا تھا حضرت سعیدہ زکریہ علیہ السلاط و تسلیم کا کہ انہوں نے دعا مانگی رب کریم سے کہ باری تعالیٰ مجھے نیک سال اولادہ فرما ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے کرب بے کریم نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے آ کے کہا کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے اس کا کیا کام ہوگا مصدقم من اللہ اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا یعنی حضرت صی عیسیٰ علیہ سلاط و تسلیم کی تصدیق حضرت یاحیہ علیہ الصلاط و تسیح خود بھی نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاط و تسلیم کے ویسے وہ خالہ بھائی ہیں اور دونوں کی ولادت تقریباً ایک ہی زمانے میں ایک ہی دور میں ہوئی ابن ابی صحبہ نے جو حدیث شریف کی کتاب ہے امام بخاری اور مسلم کے یہ استاد ہیں ابنبی شہبہ ان کی کتاب ہے مصنف انہوں نے دسویں جلد کتاب الفضائل میں بارہ فضائل عیسیٰ میں واقعے کو درج کیا حدیث کو درج کیا کہ جب حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہوئیں تو ادھر حضرت سیدہ سیدنا زکریہ کی زوجہ محترمہ حاملہ ہوئیں تو دونوں جب اکٹھی ہوئی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی کو حضرت یحییٰ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ اے مریم معلوم ہوتا ہے جو میرے پیٹ میں ہے وہ جب بھی تو میرے سامنے آتی ہے وہ جو تیرے پیٹ میں اس کی طرف سجدہ کرتا ہے تعظیم کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ نبی ہیں تو ماں کے پیٹ میں دونوں لیکن یاحیہ کو پتا ہے کہ دوسرے پیٹ میں حضرت سیدہ سیدہ مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ ہے تو وہ پیٹ میں اپنی ماں کے پیٹ میں ان کی تصدیق کر رہے ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کی تعظیم کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ امبیائی کرام رب کریم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مصدقم وتی من اللہ اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہے اس کی وہ تصدیق کریں گے اب ماں کے پیٹ میں تصدیق انہوں نے شروع کر دی تو یہاں سے معلوم ہوا کہ انبیاء چاہے ماں کے پیٹ میں ہوں رب کریم نے ان کو شعور دیا ہوا ہے ان کو علم دیا ہوا ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو تو کائنات کو دیکھتے ہیں کائنات کی سنتے ہیں وہ زمین کے اوپر ہو کائنات کی سنتے ہیں اور وہ زمین کے نیچے یعنی کبورے مقدسہ میں ہو تب بھی کائنات کو دیکھتے ہیں اور ان کی آوازیں سنتے ہیں سینا عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوس روایت امام ابو نعین نے اس روایت کو اپنے دلائل میں روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم کے چہرے کو بڑے پیار کے ساتھ ٹکٹ کی لگا کے دیکھنے لگے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہ پہلے تو کبھی ایسے نہیں دیکھا کیا مسئلہ ہے ترقی حضور محض کروں میں کب سے مسلمان ہوا کب سے ایمان لایا تو میرے آقا نے ارشار فرمایا ہاں بولو کب سے تو آپ کی والدہ ماجدہ سید آمینہ کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ چار پھائی کو لیٹے ہوئے ابھی آپ اب چند دنوں کے تھے تو چودری کا چاند تو تھا تو میں نے دیکھا کہ جدر آپ کا اشارہ ہوتا تھا چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشار فرمایا کہ میری والدہ نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے میں رونے لگا تو اللہ جل مجد ال کریم نے چاند کو میرا کھلونا بنا دیا تو حضرت باس میں عرسی آکا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ چاند آپ کا کھلونا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو چاند کا مسئلہ ہے یہ تو چارپائی کا مسئلہ ہے میں تجھے اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں تو ترقی حضور وہ کیا میں ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا تو میں لوہے محفوظ پہ قلم چلنے کی آواز سنا کرتا تھا تو انبیاء اکرام ماں کے پیٹ میں ہوں تب بھی کائنات کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اسی لیے رب کریم نے ارشار فرمایا اپنے پیارے محبوب کو الم طرح کائی ففال ارب کا دیا صحاب الفی اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کا واقعہ ہاتھی والوں کا واقعہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ملاد پاک سے ولادت پاک سے پچپن دن پہلے اروی ہو چکا تھا تو اس رب کریم سے ہمارے آپ نے نہیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی دیکھتے ہیں تو حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ سلاطو تسلیم اپنی ماں کے پیٹ میں ہے حضرت یاہیا اپنی ماں کے پیٹ میں ہے لیکن جب دونوں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس وقت حضرت یاہیا علیہ سلاطوت سیم اپنی ماں کے پیٹ میں حضرت یاہیا کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو معلوم ہوا انبیاء کو شعور اور انبیاء کو علم جو ہے وہ ہما وقت ہوتا ہے یعنی وہ مقام روا میں ہوں تب بھی جانتے ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ میں ہوں تب بھی جانتے ہوتے ہیں وہ باپوں کی سلب میں ہوں تب بھی جانتے ہوتے ہیں وہ دنیا پہ تشریف فرما ہوں تب بھی جانتے ہوتے ہیں مقام برزخ یعنی کبور میں ہوں تب بھی جانتے ہوتے ہیں اور میدان حشر میں ہوں یا جنتوں میں ہوں تب بھی جانتے ہوتے ہیں تو رب کریم نے اشار فرمایا کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یاہیا کی اور وہ تصدیق کریں گے رب کے کلمہ کی یعنی حضرت عیسیٰ کی وہ سیدہ اور وہ سید ہوں گے تو نبیوں کو سید کہہ کے پکارنا ان کو اپنا آکا مولا کہہ کے پکارنا ان کو اپنا سردار کہہ کے پکارنا یہ انبیاء اکرام کی تعزیم کرنا یہ رب کریم نے ارشاد فرما دیا اب حضرت یاحیہ سید ہیں تو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سید و سادات ہوئے وہ تو سیدوں کے سید ہیں وہ تو نبیوں کے بھی سردار اور نبیوں کے بھی امام ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشار فرمایا انا خطیب الانبیاء میں انبیاء کا خطیب ہوں میں اس وقت بولوں گا حضاظ سامت ہوں جب سب چپ ہو جائیں گے جب کوئی نبی بھی قیامت کے روز رب کریم کے یعنی جلال کے سامنے نہیں بول سکے گا تو فرمایا میں بولوں گا اور میں ان کا قائد ہوں گا میں ان کا بولنے والا ہوں گا میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا تو حضرت یحییٰ علیہ سلاط و تسیم کی صفات بیان ہو رہی ہیں ایک تو وہ حضرت عیسیٰ سلاط و تسین کی تصدیق کرے گا اور وہ سید ہوں گے وہ حصور اور وہ حصور حصر سے وہ عورتوں سے بچنے والے دنیا سے دور رہنے والے جیسا کہ پچھلے درس میں بھی میں نے ارض کیا تھا کہ حضرت سیدنا ذخیرہ علیہ سلاط و تسین حضرت یحییٰ کو ڈھونڈتے آخری عمر میں بڑھاپے میں بیٹا ملا اور جب دیکھو وہ رب کریم کی عبادت میں مشغول رب کریم کے ذکر مصروف ہوتے ہیں اور حضرت ضروریہ علیہ فلاط و سلیم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں تم نے میرا کہیاہیا دیکھا لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں فلاں ستون کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا فلاں طرف نکل گئے فلاں پہاڑ پہا پہا پہ چڑھ گئے یا فلاں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور رب کریم کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں حضرت یاہیا رب کے نبی حصور ان کے بعد بھی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ دنیا سے تو بھاگتے ہی تھے دنیا سے تو دور رہتے ہی تھے حضرت ذکریہ بھی ڈھونڈ پھر رہے وہ ہیں حصور اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے حضور بنا کے بھیجا حاضر بنا کے بھیجا وہ حضرت یاہیا کو لوگ ڈھونڈتے ہیں میرے آقا اپنی امت کو ڈھونڈ رہے ہیں قیامت کے روز بھی وہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو ڈھونڈیں گے اپنے امتیوں کو ڈھونڈیں گے جیسا حدیثی وے حدیث شروعات میں آیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیاں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں تم کہاں چلے گئے آنا لہا آنا لاہ اس کے لیے تو میں ہی پیدا کیا گیا یہ تو میں ہی بنایا گیا وہ نبی اور وہ نبی ہے حضرت یا سلاۃ و تسیم کے بارے میں وہ نبی ابھی بشارت دی جا رہی ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے رب نے پہلے ان کی اس بات بیان کر دی سید ہیں حصور ہیں نبی ہیں اس کا مطلب ہے نبی پیدا ہونے سے پہلے نبی ہوتا ہے یہ نہیں کہ چالیس سال تک تو نبی کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں وہ چالیس سال کے بعد نبی بنے نہیں فرمایا وہ پہلے نبی ہوتے ہیں بعد میں ان کی ولادت ہوتی ہے تو وہ پیدا ہونے سے پہلے نبی ہیں اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت سینہ محتاط الفر رضی اللہ تعالی روایت ہے حضرت ابو حل رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے مسلم امام احمد مسلم ابی دی اللہ دیگر کتب حدیث اسی طریقے سے امام نے اپنے دلائل میں ہو ابو نیم نے اپنے دلائل میں اس رات کو نے کیا کیا آپ کب سے نبی ہیں تو میں کون تو نبی ہے بین روح میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ سرات و تسریف اپنے مٹی اور پانی اپنے جسم اور روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی کن تو نبی ان میں سوچ دوں نبی تھا یعنی اس سے پہلے میں نبی تھا کب تھا یعنی اس سے پہلے زمانہ نہیں ہے لوگوں کے رینوں میں ایک زمانہ ہے کہ سب سے پہلے بچروں میں حضرت سینا آدم علیہ سرات و تسریف بنے تو میرے آخر نشان میں اس سے پہلے نبی تھا تو جب نبی ہونا ایک صفت ہے موسور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے تو نبی صفت بعد میں ہوتی ہے موسوخ پہلے ہوتا ہے تو جب آدم کے پہلے آپ کو یہ صفت مل چکی تو وہ تو اس سے بھی پہلے ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ کیا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی سلم جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت بھی یعنی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آقا نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا آقا ہوئے تو ساری کائنات جو ہے رنگ و بو کی وہ سامنے آ گئی رب کریم نے ساری کائنات کو پیدا کر دیا اب وہ اگر نہیں ہوں گے تو سب کچھ مٹ جائے گا کیونکہ وہ جہان کی جان ہے اور جان ہوتی ہے تو جہان ہوتا ہے جان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں تو وہ نبی ہیں یعنی لادت سے پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ نبی ہیں تو نبی نبی کا معنی نبی یا تو نبا نباہوں سے ہے یا نبہتوں سے ہے اگر ناباؤں سے مانا جائے تو خبر دینے والا کون سی خبر یعنی کیا ہر خبر دینے والا نبی ہوگا نہیں جو رب کی خبریں دے جو غیب کی خبریں دے اس کو نبی کہتے ہیں یا نبوتوں سے اگر مانا جائے تو اس کا مطلب بلند ساری اپنی کائنات سے سارے لوگوں سے اپنے دور سے ہر نبی جو ہے وہ بلند ہوتا ہے تو فرا منصالین اور ہیں بھی صالحین میں سے فرا میرے خاصوں میں سے ہوگا سبحان اللہ رب کریم اپنے نبیوں کی خود تعریفیں کرتا ہے تو اس کا اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں کی صفات بیان کرنا نبیوں کی صفتیں بیان کرنا نبیوں کی نعتیں بیان کرنا نبیوں کی شان بیان کرنا عظمت بیان کرنا یہ رب کریم کی سنت ہے رب کریم نے ایک ہی عائد کے ایک ہی حصے میں حضرت سینا جاہی علیہ سلاط الم کی کتنی سفتیں بیان کر دی اب اگر ایک ایک کی تفسیر اور تفصیل میں جا جائے تو کہاں تک چلا جائے تو رب کریم نے اپنے ہر نبی کی اسی طریقے سے مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پہ تعریفیں کی ہیں نعتیں بیان کی ہیں شان بیان کی ہیں عزمتیں بیان کی ہیں تو انبیاء کرام کی عزمتیں بیان کرنا شان بیان کرنا ان کی جو ہے نعت بیان کرنا تعریف کرنا یہ رب کریم کی سنت ہے اور وہ صالحین میں سے ہیں کالا رب ان یقون جب فرشتے نے آ کے اشارت دی تو حضرت سینا زکی علیہ اصلاط و تسین جو ہیں وہ تو اس وقت کامت کم از سو سال کے قریب تھے تو اس لیے انہوں نے بڑے رب کریم سے پوچھا کالا رب انا یقون غلامن بھائی تالا کیا مجھے بیٹا ملے گا خود ہی بیٹا مانگا ہے اور پھر اتنا جب رب کریم نے بشارت دی فرشتہ نے لے آ کے رب کریم کی طرف سے اشارت دی کہ رب اشارت دیتا ہے تو اتنی خوشی ہوئی بھائی کیا مجھے بیٹا ملے گا بعض علماء نے لکھا کہ وہ حیران جی سے پوچھے کہ اتنے براتے میں کیا مجھے بیٹا مل سکتا ہے انبیاء اکرام علیہ سلاد و تسیم نات اور رب کی قدرت کے معذر لاتا ان کے ہو سکتے ہیں بلکہ عام آدمی نہیں ہوتا تو انبیاء کیسے ہوں گے اور پھر خود مانگا ہے رب کریم سے دعا کی ہے رب کریم نے دعا قبول کی تو یعنی خوش ہو کے جیسے آدمی خوش ہو کہ بلا مثال ہو تم سی اور خود مانگتے خود ہی کیا مجھے ملے گا تو خود کہہ رہے ہیں بھاری تعداد اے میرے رب کیا مجھے لڑکا ہوگا میرے یہاں لڑکا ہوگا کیسے ہوگا قد بالا گانی الباروں باری تالا مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا میں تو بوڑھا ہو چکا وہ امراطی آخر اور میری بیوی جو ہے وہ بانج ہو چکی اس عمر میں تو اولاد پیدا نہیں ہوتی تو ربی بارک باری تالا میں بوڑھا میری عورت اس حد سے گزر چکی کہ جس عمر میں لڑکی لڑکا یا اولاد عورت کے گھر میں پیدا ہو سکتا ہے اس عمر سے بہت آگے گزر چکی تو کیسے بھاری تالا کیا اس حالت میں مجھے بیٹا ملے گا کالا کزالی کلو یا فالو مایہ <عَيشًا> تو گرمایہ یوں ہی اللہ جل مجو کریم کرتا ہے جو وہ چاہے رب کریم جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ تو یعنی حضرت ذکر تو ایک انسان ہے ان کی زوجہ محترمہ ہے رب چاہے تو پتھروں سے پیدا کر دے رب چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دے جیسے حضرت سینا اعظم علیہ السلام کو بنایا اور رب چاہے تو بنا باپ کے پیدا کر دے جیسے حضرت عیسی طسلیم کو بنایا تو اس لیے رب کر تو یعنی ایک وسیلہ ہے سامنے نظر آ رہا چاہے وہ بوڑھے ہیں رب کریم تو قادر مطلق ہے بنا کسی وسیلے کے پیدا کر سکتا ہے اور یہ بھی رب کریم ہے رب کریم کا یہ کرم ہے رب چاہے تو بنا وسیلے کے وسائل کے یہ سارے کام کرے لیکن کریم ہے کرم کرتا ہے اس نے وسائل بنا دیے اب چاہتا تو ساری دنیا کو ہدایت دیتا بغیر کتابوں کے بغیر نبیوں کے لیکن کریم ہے کرم کیا انبیاء کرام بھیجیے انبیاء کرام کے ساتھ کتابیں بھیجی کہ لوگ ان سے باتیں کریں وہ ان سے لوگوں سے باتیں کریں لوگوں کے ساتھ رہیں لوگوں کو لوگوں میں رہتے ہوئے رب کریم کی توحید سکھائیں کیا اگر رب چاہتا تو بغیر نبیوں کی ہدایت نہیں دے سکتا تھا بغیر نبیوں کی ہدایت دے سکتا تھا لیکن دی نہیں بغیر کتابوں کے ہم آداد دے سکتا تالے کندھی نہیں تو جو بغیر وسیلے کے کر سکتا ہے نہیں کرتا تو ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے تو ہم ان نبیوں کو کیسے نکال دیں گے اللہ اور اپنے درمیان میں سے کہ آج نبی کا نام چھوڑ کے نبی کی ذات کو چھوڑ کے آج آدمی اگر کہے کہ ہم ان وسائل کو نہیں مانتے ہم ان طریقوں کو نہیں مانتے ہم تو ڈائریکٹ جائیں گے اور ڈائریکٹ رب کریم سے کلام کریں گے رب کریم سے لیں گے رب کریم سے بات کریں گے تو جو رب بغیر نبیوں کے بات ہم سے کر سکتا ہے نہیں بغیر انبیاء کے ہمیں ہدایت دے سکتا ہے نہیں دی تو ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہم اور ان انبیاء کا تبسول یا وسیلہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو رب کریم نے کہا اللہ جو چاہتا ہے تو کرتا ہے رب کریم کی چاہت کے سامنے کوئی چیز حائل تو ہو نہیں سکتی وہ کون کہتا ہے کام ہو جاتا ہے تو اب اس خوشی میں حضرت سعین ذکری عالیہ سلاط و سریم الکر کالا رب جا علی آیا باری تعالیٰ مجھے کوئی نشانی دے دے اس حضرت یاہی علیہ صلاط و تو سریم کے آنے کی ان کی ولادت کی مجھے کوئی نہ کوئی نشانی دے دے قال آیا تو کا اللہ تو کل مناسا من تھا ایامن نشانی یہ ہے کہ کیوں تین دن تک لوگوں سے بات نہ کرے اللہ رمضان مگر اشارے کے ساتھ یعنی تین چپ رہنا ہے لوگوں سے کلام نہیں کرنا ہاں اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کو اشارے سے سمجھا دینا ہے تو یہ ان کی نشانی ہے لیکن اس دور میں اس وقت میں کرنا کیا ہے بس کو ربا کا کثیر اوسب بال اشیے ولیب فرمایا اس میں تو اپنے رب کا ذکر زیادہ کرنا ہے اپنے رب کو یاد کر کثیر کثرت کے ساتھ کتنا اتنا کثیر ہو جائے اور تشبی و... و... و... و... بیان کر بالعشی اشیے شام اور صبح کو یہ دو وقت جو ہیں یعنی صبح کا وقت اور شام کا وقت یہ رب کے ذکر کے ساتھ خاص اور ان میں بالخصوص آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ جیسا مسلم میں حدیث ہے جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا اور رب کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ نماز اشراک کا وقت ہو گیا دو نفل پڑھ کے نکلا تو فرمایا یوں ہے اس کا ثواب جیسے بنی اسماعیل میں سے ایک غلام اس نے آزاد کیا بکراطوں و یا یا بالعشیے والار یا ابکار و عشی یہ دونوں وقت جو ہیں یعنی رب کریم کے ذکر کے وقت ہیں اس وقت میں بالخصوص اثر سے لے کے مضرت تک اور فجر سے لے کے اشراک تک اس وقت میں زیادہ سے زیادہ رب کریم کا ذکر کرنا رب کریم کا پسندیدہ پسندیدہ اوقات, پسندیدہ اوقات میں سے ہے اور انبیاء اکران کا طریقہ ہے اب یہ دیکھیے یہاں ایک مسئلہ کہ رب کریم نے جب حضرت سیدنا ذکریہ لئے اصلاط وسیم کو کہا کہ رب تجھے بشارہ دیتا ہے تجھے بیٹا دے گا اس کا نام کیا ہے یا یا اب کیا جب حضرت ذکر کی زوجہ محترمہ حاملہ ہوئی تو کیا ان کو نہیں پتا تھا میرے حمل میں بیٹا ہے یا حضرت ذکریہ کو نہیں پتا تھا کہ میری زوجہ کے حمل میں بیٹا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے حتیٰ کہ اللہ کے پیارے محبوب کو بھی نہیں پتا دیکھیے رب کریم جب عطا فرماتا ہے اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی تو رب کا عطا علم ہے میرے آکا کریم کو بھی تو رب کریم نے آتا فرمایا اب حضرت ذکریہ کو بھی رب کریم نے بتایا حضرت مریم کو بھی رب کریم نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ الصلاط و تسریم کو بھی رب کریم نے بتایا تو جب رب نے بتا دیا تو اس کا مطلب وہ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اب حضرت ابراہیم کو حضرت ذکری علیہ اخلاط و تسلیم کو شک تھا تو اگر ذہیہ ذکریہ علیہ اخلاط و تسلیم جانے اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عہ جانے اگر حضرت ابراہیم علیہ اصلاط و تسم رب کے حکم اور رب کے اطاع سے جانے تو کوئی شرک اور بدعت نہیں ہوتی کوئی گمراہی نہیں ہوتی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ انبیاء اکرام علیہ مسلاط و تسلیم کے علوم میں سے ایک ادنا سی چیز ہے آج تو سائنس اتنی ترقی کر گیا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے انبیاء اکرام کا علم تو اس سے کروڑ ہاتھ درجے جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس لیے یہاں رب کریم کی ایک تو قدرت کا پتہ چلا اور انبیاء کے ساتھ محبت کا پتہ چلا انبیاء کے طریقوں کا پتہ چلا تو رب کریم کا جب کوئی رب کریم کرم کرے تو پھر رب کریم کے ذکر کرنا اور اس کی عبادت کرنا اس کا بھی پتا چلا دعا ہے کہ اللہ جلّہ مجد کریم ان انبیاء کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع ہو میں ابھی تھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی کال جو ہیں وہ وصول کریں گے تو بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, <سلام عليكم ورحمت> اللہ وبرکاتہ جی وقت بعد دوبارہ حاضر ہیں اور اب آپ دوست احباب جو ہیں وہ فون کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ٹیلی فون کال وغیرہ سنی جا سکیں اور جواب دیا جا سکے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی محمد وسیم عثمانی کراچی سے بول رہا ہوں میں جی وسیم صاحب حکم جی مجھے دو سوال پوچھ رہے تھے جی جی سوال طرح سوال میرا یہ کہ की ज्यादा मैं पोते का रिस्सा होता है नहीं होता यानी के बेटे के बेटे का जी और दूसरा सवाल आप उसका जिंदा है आप भी जिंदा होगा होगा नहीं जिंदा नहीं भी हो दो सोतों में आ अच्छा, अच्छा। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि जो ये टीवी पे औरत मिला जाता है جی تو اس پہ ایک دفعہ ایک موقع سامنے یہ جواب دیا تھا کہ عورتوں کے لیے تو آپ دیکھتے کیوں ہیں لیکن جو وہ عورتوں کے جو ملا جا رہا ہوتا ہے گھر بڑے اس کی جو موویز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی پلیز سمائی جی وسیم بھائی پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ اگر باپ موجود ہے تو پھر تو پوچھے پوچھے کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا اب باپ کو ہی ملے گی اور باپ کی آج سے اس کو بیٹے کو ملے گا اگر باپ کی دادا کی زندگی میں اس کا بیٹا تو غیر پوتا ہے تو اس کو اس کی جائیداد کا حصہ نہیں ملے گا اس پہ چاروں اما کا امت کا اجماع ہے باقی عورتوں کا میلاد ملاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے عورتیں پڑھتی ہیں تو عورتیں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی پڑھیں لیکن ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میلاد منا رہی ہیں نعتیں پڑھ رہی ہیں ان کے احکام پہ عمل کے غیر مردنا دیکھیں غیر مردنا سنیں تو اس طریقے سے پردے کا انتظام اور اس طریقے سے یعنی جس آکا کی نعتیں پڑی جا رہی ہیں جس آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے یعنی میلاد بیان کی جا رہی ہے تو ان کے ساتھ محبت اور محبت کا تقاضا ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے ان کے اسوا حسنہ پر عمل کرنا ہے دعا ہے کہ اللہ جلہ مسجد کو یہ دکھاوے کی بجائے ہمیں حقیقی محبت رسول عطا فرمائے اور ہمارا ظاہر و باتھن جو ہے وہ ایک کر دے جی السلام علیکم वालेक्म असलम जी कौन से कहा था उन्होंने जी महबूदाबी से नसूर अहमद बात कर रहा हूँ जी अबूदाबी से नसूर अहमद बात कर रहे जी जी हुक्म जनाबा करें हम कोई मंडत को मांगते हैं हम अल्लाह से रहें काम कर तो इतना फैसला गरीबों को बात सुनना मैं जी तो क्या मतलब मंदत मान सकते हैं मान सकते हैं क्या अब दवा यह है कि मतलब मानने के बाद पूरा करना जरूरी है क्या जी آ, شکریہ میرے بھائی ایک ہی سوال اصل میں منت ماننا جائز ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے رب کریم نے منت کو پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے قرآن کریم میں نظر ماننا منت ماننا اصل میں منت ہوتی ہے رب کریم کے لیے نظر ہوتی ہے رب کریم کے لیے اب وہ باری تعالیٰ جو میرا یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا تو اس میں واجب ہو جاتی ہے وہ لہذا اس کو پورا کرنا واجب ہے اور اگر نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا ہاں اس کو ڈیلے کر سکتا ہے تھوڑا دیر سے کرے اگر اسے نہیں ہو پا رہی تو لیکن اگر مان لی منت نظر مان لی تو پھر اس پہ واضح وہ کام ہو گیا اب اس کو ادا کرنا ضروری ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے بول رہے ہیں جی میں مسک سے بات کر رہی ہوں جی جی میرا بیٹا ہے نا وہ تیرہ سال سے جی میں اس کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہوں دیکھیے میری بہن وہ بالغ ہے یا نہیں ہے تیرہ سال تیرہ اب سالوں کے حساب سے تو نہیں بتا چل سکتا بالک کے ساتھ اپنے محرم کے ساتھ آپ عمرے کو حج کو جا سکتی ہیں نہ بالغ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نہیں جا سکتی ان کے والد کے ساتھ یا ان کے کسی اور اپنے کسی اور ایسے عزیز کے ساتھ جو آپ کا محرم ہو اسی کے ساتھ آپ حج عمرہ کریں گی تو وہ قبول ہوگا وگرنا اللہ اجلاح مج القری رسول کائن صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کی مہالفت ہوگی سوال کی بجائے گنا ملے گا جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکات آل جی اچھا ماشاء اللہ جی بولیے جناب اگر اپنا دوست نے میرے مدینہ تری بار ماشاء اللہ <الےقلہ> <ورحمت> کاف خجونا بندے تقریباً سال ہوئی چھ سال بیوی نے آج تک او نہ کمبل نہ گرمی چ پخا لا کے نہرت اس بعد एक दोबारा दूसरी शादी करना चाहता है अच्छा मजबूर अच्छा जी अच्छा दूसरा कुछ ऐसा असरात जन्म रहा दसो कि किसरा उन्होंने लाने किसर की कारण कर दूसरा सवाल नहीं समझा असराथ जी कुछ अटैक कर दे रहे जी ओ किसर ला جی شکریہ حاجی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے حاجی صاحب کے دو سوال ہیں ایک تو چھ سال ہو گئی شادی ہو گئی اب شادی کبھی چائے تک پکا کے نہیں دی یہ اصل میں مسئلہ عجیبوں غریب ہو گیا ہے ہمارے مواشرے میں Uh, ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی شاید ایک ایسی لونڈی ہے کہ جس کو جب جو چاہو حکم کرو وہ اوقت وقت اتن گوشت کھڑی رہے اور ہمارے ہر حکم پر لبے کہتی رہے اگرچہ اس کا اطلاع مسئلہ بار محنت کرتا ہوں خانوں کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے اس کا بھی ایک دین ہے اس کا بھی ایک دل ہے اور اس کے بھی کچھ حقوق ہیں کھانا پکا کے دینا اگرچہ شرح طور پہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یا جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرہ تشکیل دیا اس میں عورت کو گھر والی یا گھر سنبھالنے والی ربت البید کہا گیا ہے اور تو یہ سوچ رہے ہیں کہ مد کہاں سے کس طریقے سے کمائی کر کے آتا ہے سارا دن پتہ نہیں اللہ معاف کرے کہاں کہاں کیا کیا اس کو کرنا پڑتا ہے پھر وہ شام کو گھر آتا ہے تو پھر وہ کچھ لاتا ہے تو کیا اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ گھر میں بیٹھی اس کے لیے کچھ تیاری کرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بیوی ملنا جب آدمی گھر آتا ہے تو اس کے سارے غم و علم دور ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک اس کی خوش قسمتی ہے اور دنیا میں جنت ہوتی ہے عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اتنا ہی نہ مطلب کہ بخام کے ساتھ اس طریقے سے یعنی اپنا برتاؤ رکھیں کہ خامن جو ہے وہ دوسری شادی کی طرف یا مجبور ہو جائے تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہمیں پہلے بھی ایک دوست نے پوچھا جو لکھا ہوا تھا کہ کیا دوسری شادی کرنے سے پہلے جیسا آپ نے کہا کہ اس کا بھائی والدہ یا اس کی بیوی شادی نہیں کرنے دیتی تو کیا پہلی بیوی سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے تو شہی طور پہ Uh, اجازت لینا ضروری نہیں ہے اناف کے نزدیک بچی جوان ہو یا بچہ جوان ہو بالغ ہو تو ان کے لیے والدین کی اجازت کی بھی شری طور پہ ضرورت نہیں ہے یعنی اگر وہ اپنا نکاح کر لیں گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن یہ بھی نہیں ہے تو کہ لڑکیاں لڑکیاں اپنے طور پہ نکاح کر کرے والدین کو کہیں پوچھے تھا کہ نہ والدین کے حقوق اپنی جگہ ہیں والدین فرمایا ہمارا سب کچھ بگاڑ دیں تو ان کو اف تک نہ کہو لیکن بچی بچے کے اپنے حقوق جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. اور دوسرا جی صاحب ہم تو لوگوں کو آپ کا ایڈریس دیتے ہیں کہ بھی اثرات ہیں تو حاجی صاحب کو فون کریں وہ آپ کے اثرات ختم کریں گے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اثرات ختم کریں تو جناب آپ خود ہی اس معاملے میں کچھ غور و فکر کریں اور شاہ صاحب آپ کے پاس ہیں آپ کے ساتھ ہیں تو سید صاحب سے پوچھیں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ جلح میدوں کی آپ سے جو برے اثرات ہیں ان کو دور کرے اور اچھے اثرات ہیں ان کو اور بھی بڑھائے اور اللہ آپ کے کاروبار میں مزید برقو ترقی اطاف فرمائے حسب اللہ ون الوکیل پنتے رہا کریں ان شاء اللہ اللہ جی خیر فرمائے گا جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السّلام جی الحمد سے بات کر رہا ہوں جناب جی بات صاحب حکم جناب صاحب کیسے اللہ کو خوش رکھے میرے دو کو اچھے میں جی جی وہ ایک جو ہے مقامی برسخ کے بارے میں سر روشنی ڈال نے جی اور ایک جو آدمی فوج رہتا ہے اس کی روح جاتی ہے اوپر سمانتے تو کیا اس کی جو پہلے عزیز ہوتی ہے وہ روح ان سے کچھ پوچھتی ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں ان کے بارے جی جی بار شکریہ سر جی شکریہ بھائی صاحب پہلے نمبر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام سر کیا ہال ہے جی کرم سر میں انسرخ ہو رہا سعودی عرب جد اچھا جی حکم جناب انسر صاحب फर मेरा सवाल है, है जी के मैं बसन मेरी बीवी है जी तो मैं ओनू अगर मेरे को फैल इन्हे हो नहीं, के मैं अपनी दीवी नावा उमरा या अपनी वालदा नु करा जी जी जी मेरे भाई और ہاں شکریہ میرے بھائی پہلے نمبر پہ ہمارے بادشاہ کا سوال تھا برزف برز اثر میں میرے بھائی ایک آر کو کہتے ہیں پردے کو کہتے ہیں دیوار کو کہتے ہیں چادر کو کہتے ہیں جو بھی دوسری طرف کو کہتے ہیں برزت تو مقام برزک جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے قیامت سے پہلے وہ جہاں رہتا ہے اس کو شری طور پہ یا لوبی طور پہ اس کو برزق کہتے ہیں چونکہ ہم سے وہ پردے میں ہے اب روحے تو سب کی زندہ ہے اور روحے کی آزاد ہے پچھلے پروگرام ہے اس سے تیسرے پروگرام میں ویلا نے کیا تو جب روح جاتی ہے تو مسلم امام احمد کی حدیث ہے سینا حضرت سینہ عبداللہ اکن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہوسکرا دی ہے پر اسی کیسے رضی اللہ سے کرایت حضرت برادن آزم ربی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کہ جب روح نکلتی ہے تو پھر وہ آسمانوں کی تو رشتے لے کے جاتے ہیں پھر آسمانوں میں اس کی خوشبو پھیلتی ہے پھر جب نیک ہوتا ہے تو رب کریم اس کو کہتا ہے کہ اس کو میرے بندے کی طرح لوٹا دو اور تو جب وہ واپس آتا ہے تو قبرستان میں اس سے روحیں پوچھتی ہیں کہ افلاں شخص کا کیا حال ہے فلاں شخص کا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں ملا وہ ہے نہیں تو کہتا ہے افسوس پھر وہ دوسری طور یعنی بروں کی طرف چلا گیا جو روحیں قید ہیں تو روحیں آپس میں ملتی ہیں روحیں آپس میں پہچانتی ہیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بعض زندوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں کوئی صاحب نظر ہو تو وہ بھی ان کو دیکھتا ہے اور اروا جو ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں مومنین کی تو ملتی ہیں ایک دوسرے سے ہار چال پوچھتی ہیں اور ادھر ادھر جدھر چاہیں وہ جاتی ہیں ابن تیم ابن قمیہ کے شاگرد ہیں انہیں کتاب و روح میں لکھا کہ انسان اور روح میں جو ہے اتنا فرق ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دور سے جا رہے ہیں یا پکار رہے ہیں تو کیسے سنے گا تو کہتے ہیں جب تم قبرستان جا کے السلام علیکم کہتے ہو تو روح آسمانوں میں ہو تب بھی وہ اس کے سلام پورا کرنے سے پہلے واپس لوٹتی ہے اور اس کو سلام کا جواب دیتی ہے اگرچہ باب الما اکرام کا یہی عقیدہ ہے کہ فنائے روح فنائے قبور میں روحے رہتے ہیں جن میں حضرت سینا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان بھی یہی عقیدہ ہے امام غلالی نے اپنی کتاب الحیا میں امام عبدالحق اشبیلی نے کتاب العاطبہ میں اور اسی طریقے سے امام عبن رجب حمبلی نے اپنی کتاب میں جو ہے یعنی برگس کے بارے میں انہوں نے لکھی اور راما جلادین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور میں یہ تمام بے شمار حدیث جو ہیں وہ نقل کی ہیں اروام مومنوں کی آزاد ہیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں حال چال ان کا پوچھتی ہیں اور وہ زندوں سے بھی ملتے ہیں تو ارواح کے بارے میں یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ طے شدہ ہے کہ روح زندہ ہوتی ہے اور روح کہ روح کو یعنی موت نہیں ہے یہ اہل سنت و جماعت کا متافا کن علا مسلک ہے کہ روح کو موت واقع نہیں ہوگی پیدا ہوئی تو اس کے بعد موت نہیں ہے عبد تک روح زندہ رہے گی جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں اور بعد جہنمی جہنم سے نکل کے پھر جنت میں پہنچیں گے تو وہ روح جو ہے روح اور جسم دونوں کو قبر کی راحت بھی پہنچتی ہے اور قبر کا عذاب بھی پہنچتا ہے اگر جسم بن محال نہ ہو تب بھی روح جو ہے اس کو اس کو جو ہے یعنی اس کا عذاب یا سواب دونوں کو ملے گا باقی دوسرا سوال تھا کہ دیکھے میرے بھائی اگر آپ کی بیوی کے پاس سونا اتنا ہے کہ اس پہ بھی حج فرض ہے تو اس کو خود, خود کرنا چاہیے والدہ کے لیے ہے اس کو بھی اگر اتنا اس کے پاس ہے تو خود کرنا چاہیے نہیں تو پھر والدہ کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے آ, ماں باپ کے تو بہت سارے فضائل ہیں امام حسن بسری آ, بہت بڑے تابی ہیں ان کے بارے میں روایات میں لکھا ہے کہ ایک شخص ان سے ملا جو خانے کادے کا تواف کر رہا تھا اور اس نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا تو حضرت امام حسن سے حسن بصری سے انہوں نے سوال کیا کہ ارے ساتواں سال ہے میں ہر سال ان کو اپنے ملک سے اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوں اپنی والدہ کو اور پیدل آ کے حج کراتا ہوں اپنے کندھے پہ سارے مناسب ادا کر کرتا ہوں کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو ہرمایا تو نے ایک رات کا بھی حق ابھی تک ادا نہیں کیا ماں کا حق جو ہے یہ میرے آخر کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے اس کو دیکھنا حج ہے تو میرے بھائی جب ماں کے ساتھ حج کریں گے تو آپ کو کئی حجوں کا سواب ملے گا ایک تو وہ حج جو کر رہے ہیں اور ایک بار بار ماں کے چہرے کو مسکرا کر دیکھیں خوش ہو کے دیکھیں تو وہ بھی آپ کا حج ہوتا رہے گا حدیشی میں آکا اگر ہم سو بار دیکھیں تو ایک دن میں تو میرے آکا نے شان رب سے بھی بڑا ہے یعنی تم دیکھتے دیکھتے تو تھک جاؤ گے رب کریم سواب دیتا نہیں تھکے گا تو بیوی کو ان اللہ تو ٹھیک اتاف تو پھر کبھی آئندہ سال اس سے آئندہ سال کرا دینا اور والدہ یقیناً بری ہوتی ہیں عام طور پر تو ان کی جو ہے یہ تو پتہ نہیں بوڑھوں نے پہلے جانا یا جانے لیکن عام طور پر جیسا ایک دین ہوتا ہے تو پہلے ان کو آپ حج کرائیں اور بیوی بی کو انشاءاللہ سمجھائیں انشاءاللہ پھر سی اللہ توفیق بھی فرمائے فرمایت جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں جی جدہ سے بات کر رہا ہوں جی بھائی آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا انبیاء جو نبت ہیں ہاں ان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جی مات جی ٹھیک جی ہے جی, جی, جی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نبا جو ہے نا حدود کے لیے بھی یہ لفظ جی جی کیا ہے جی جی ان کو جی جی جی جی جی جی جی جی بھی آلمول آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیے میرے بھائی میں نے پہلے کہا تھا کہ نبا ایک ہے خبر دینا لیکن اس کو نبی نہیں کہا ہد کو نبا نے اس نے خبر دی نبا تو جو بھی اخبار پڑھنے والا ہے عربی میں تو آپ جانتے ہیں علم بھائی کہتے ہیں خبریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہدود کو نبی کہہ دیا ہے اب خبر دینے والا تو کیونکہ تو کتنے خبریں دے رہے ہیں ہد کا کیا آئی ٹی وی پہ ریڈیو پہ کتنے خبریں دے رہے ہیں مسلمان گئے مسلمان اچھے برے تو کیا سب کو عالم الگ عالم الگ تو رب کریم ہے لیکن نبی کہانا غیر کی خبریں دینے والا ہے عام خبریں نہیں ہودو تو نے ایک خبر دی جو کہ بات کے لیے غیر تھی بات کے لیے غیر نہیں تھی تو गया جو اس لیے اس کو نبا کہا گیا खबर سے مراد یہ نہیں ہے کہ की خبر دینے والا جو ہے وہ नबाउन کی خبر ہی دے گا بلکہ وہ خبر دینے والا تو کیا ہر خبر دینے والے کو نبی کہیں گے یہ تو میں نے تقریباً کر دیا کہ نہیں اس کو نبی کہا جائے گا جو غیب کی خبریں دے اور ابن تحمیہ نے اپنی کتاب الانبیاء میں یہی معنی لکھا ہے اور اسی طریقے سے المنجد میں یہی معنی لکھا گیا ہے اور اسی طریقے سے جتنے بھی یعنی علماء لغت ہیں سب نے نبی کا معنی یہی کیا اور اس کے بعد لوگ نبی کا مانا ہی نہیں کرتے کیونکہ نبی کا معنی کریں گے تو مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے نبی عربی کا لفظ ہے لیکن آپ دیکھتے جائیں جس نے ترجمہ کیا قرآن کا ترجمہ کیا حدیث کا ترجمہ کیا نبی کو نبی کہیں گے اگر کیوں اتنا معروف لفظ ہے کہ ترجمے ضرور دیں لیکن کبھی نہ کبھی کربی تو دینا چاہیے کہ پتا چلے اس کا اصل ترجمہ کیا ہے سوائے امام علیہ سند کے کسی نے نبی کا ترجمہ نہیں کیا تو نبی کا ترجمہ ہی غیب کی خبریں دینے والا جی السلام علیکم السلام علیکم نام حافظ اب ابو بکر ہیں انگلینڈ سے جی جا جی شای دو سوال ہے جی نمبر ہاں. ایک <coughs> سوال یہ ہے کہ میرے آفس میں وزو کرنے کا صحیح انتظام نہیں ہے جی اس سے میں پاؤں صحیح طریقے سے دوڑ نہیں پاتا جی تو میں یوزلی جب صبح نہانے کے بعد صاف ستھری جو ساکس پہنتا ہوں اسی کے اوپر سے مسا کر لیتا ہوں اب میری دو تین نمازیں اب میرے دفتر میں آتی ہیں تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ کیا میرا رزو ہو جائے گا یا نہیں جی میں عام جو ساکس ہوتی ہیں میں اس میں وہ پہنتا ہوں شوز کے ساتھ پہنتے ہیں جی جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ہمارا چھوٹی بیٹی ہے اور میری بیگم کی اکثر نماز اس کی اس کے رونے سے اور وہ بہت شور میں چا رہی ہوتی ہے تو وہ چھوٹ جاتی ہے بکاز ہمارے گھر میں کوئی پکڑنے والا اس کو رہا نہیں تو اس کے بارے میں پچھلا تھا کہ کیا بچے کو ہم وہ مطلب کس طرح وہ مینج کریں سیرت پینٹ سے پڑھ لیتے ہیں جی جن پہ جوہر کی نماز ہے تو صرف جی شکریہ میرے بھائی سمجھ مجھے آ گئی دیکھیے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے وضو کا چوتھا فرق ہے اب یہ جو عام جرابیں پہنی جاتی ہیں کپڑے کی ان پہ تو مسا ہوتا آپ کوشش کریں موزے لے لیں چمڑے کی جرادیں لے لیں اور اس میں ایک دن رات آپ جو ہیں وہ اس پہ مسا کر سکتے ہیں ویسے بھی انگلینڈ میں تو چونکہ عام طور پہ سردی ہوتی ہے اور وہاں وہ موزے جو ہیں وہ اچھے رہتے ہیں بلکہ ایک عادت بنا لینی چاہیے ویسے بھی سنت ہے تو موزے پہنے عام جو جرادے ہیں اس پہ مسا نہیں ہوتا اگر چلو وہاں کا اختلاف ہے لیکن جہاں تک میں نے دیکھا یا پڑھا آ... یہ کپڑے کی جلابوں پہ کوئی ایک بھی حدیث جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے نسے والی سب میں جو ہے وہ اعتراض ہے ضعیف حدیثیں ہیں لیکن اگر واقع کہیں ایسا ہی مسئلہ ہو کہ آدمی کو نماز چھوڑنی پڑے بس بھی نہیں ہوتا تو وہاں ایک یعنی صرف مجبوری کی وجہ سے ایسا کہا جا سکتا ہے وگر نہ نہیں اگر چونکہ آپ کے یہاں مجبوری اتنی نہیں ہے یعنی اگر پاؤں نہیں دھوئے جا سکتے تو موضوعوں کا استعمال کریں چمڑے کی جرادیں جو ہیں ان کا استعمال کریں اور دوسرا بچی اگر واقع تن ایسا مسئلہ, تو ایرشادہ میری ایرشادہ میری ایرشادہ مسئلہ ہے تو آٹا کریم سلّہ ترسوں کی رشی ہوا میں رشا ہوا نماز کو لمبا کروں لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی والدہ کا دل اس طرح لگ دے کہ نماز خراب نہ ہو جائے تو بھائی میرے اگر ایسا مسئلہ ہو تو والدہ صرف اگر فرض پڑھ لے تو بہتر ہے فرض تو ضرور پڑھنے چاہیے اور اگر بعد میں کہیں وقت مل جائے وقت کے اندر اندر تو سنتے پڑھ لے نہیں تو فرض نہیں پڑا چھوڑنے چاہیے فرض پڑھ لے سنتے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا فرق چھوڑنے سے ہوگا اور وقت کے اندر اندر اگر مل جائے تو نماز سنتیں بھی پڑھنے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ السلام علیکم دل. جی جی وعلیکم کون صاحب کہاں سے جی محمد افضال بول حضرت صاحب شارجہ جاتے جی جناب حکم سر حکم یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ماں کا جو حق ہے وہ ادا ایسے کریں کہ مثلا ان کو دیکھیں مسن جی, جی جی ہنس گئی ہم اس کا جن کے والدین ہی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے پہنچ ہو چکی ان کے لیے کیا کوئی آسان طریقہ بتائیں کہ جو روزانہ ہم ان کے لیے کچھ کرتا جی میرے بھائی نبی ترین صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم سے پوچھا گیا میرے آکا نے جب یہ خضائل بیان کیے تو سابی نے کی حضور جس کی والدہ پہنچ ہو گئی تو فرمایا کیا اس کی خالہ نہیں ہے حضور اس کی خالہ تو ہے فرمائیں اس کی خدمت کرو تمہاری ماں خوش ہو جائے گی پھر ان کے لئے دوشی پڑھ کے سارے سواب کریں ان کے لیے جو ہے دعا مانگا کریں خوش ہو جائیں گی فرمایا اگر کہ آنکھ یعنی ماں اگرچہ زندگی میں ناراض ہی رہی ہوں تب بھی ان کے لیے اگر آپ نواب پڑھیں گے عاد کریں گے ان کے سواب کے لیے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی والدہ قبر میں بھی خوش ہو جائیں گی پھر جمعہ کے جمعے کوشش کریں ان کی قبر کی اجازت کرنے کی وہاں جا کے ان کے لیے دعا مانگیں تو یہ ان کے حقوق میں سے ہیں ایک ادیشی میں آیا فرمایا اگر تو صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کو اپنے والدین کے نام کر دیا کر کوئی بھی صدقہ کرتا ہے تو اپنے والدین کے نام کر دیا کرو میرے آقا نے اشارہ ہے یہ غم نہ کرنا کہ تیرا ثواب کم ہو جائے گا بلکہ تجھے بھی پورا ثواب ملے گا اور اس کو بھی پورا تیرے والدین کو بھی پورا ثواب ملے گا امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمہ میں لکھا اس ڈی سی کو لکھا کہ جب والدین کے حقوق کا معاملہ کرتے کرتے کہ فرمایا اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھ اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزہ رکھ تو اگر چلے جائیں تو ان کے لیے سوالے صاف کیا جائے ان کو یاد کیا جائے ان کے جو عزیز و اکرما ہیں جو ماں کی سہیلیاں ہیں جیسا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ وار کا تھا کہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک آپ جو تھے وہ یعنی بھیجا کرتے تھے کوئی اگر خاص دن ہوتا تو کوئی نہ کوئی تبر کوئی نہ کوئی ہلیا بھیجا کرتے تھے تو والدہ کی بہن ہو یا والدہ کی کوئی سہیلی ہو تو اس کی بھی خدمت کرنے سے والدہ خوش ہو جائیں گی جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام جی کون بول رہے ہیں جی میں خیال بول رہا ہوں سعودی عرب جی جاب جا سر یہ جو آج کل جتنے بھی علماء ہیں بلکہ ان میں بھی مطلب جو بیان کرتے ہیں کہ یہ سب نبی کا صدقہ ہے یہ سب نبی کے قدموں کا صدقہ ہے جی جی, جی جبکہ تصور کی تین کتابوں میں میں نے کہیں بھی یہ عبارت نہیں پڑھی اچھا تو طالبین میں بھی فتور عید میں بھی اچھا اشق الجوب میں بھی اچھا وہ سب جو ہے ماں شمار کو تو وہ कहीं लिखते ही हैं जी सल्लाह की पार्टी कोई मतलब वो नहीं है जी, जी जी तो आप ये बताएं कि यह क्या कहां तक चाहिए या कैसे आ, मेरे भाई आ, अगर आप उसको जरा दोबारा पढ़ें یعنی الفت ربانی کو تو آپ کو پتا چلے گا اصل میں جہاں اولیاء اللہ معاصب اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کو نکال دیتے ہیں من دون اللہ اور غیر اللہ میں بڑا فرق ہے ہم اصل میں من دون اللہ کو غیر اللہ کے معنی میں لے لیتے ہیں جہاں جا کے یہ مسئلہ بنتا ہے اور پھر میرے بھائی یہ دنیا تو طالبین علم کا مسئلہ جب قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرما دیا یا یادین احمن تقلّہ اے مومنو اللہ سے ڈرو وقت ابو علیہ وسیلہ اور اس کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈو اور نبی قیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کائنات سے افضل ہیں انہوں نے خود حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی قبر میں اتر کے دعا کی بائی تعالیٰ اس کو میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے سے وسیلے سے معاف کر دے حضرت سینا فروق عالم رضی اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے سینا باس بن عبد المطرب رضی اللہ تعالیٰ نے کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں تو میرے بھائی زندہ مردہ کا مسئلہ نہیں ہے جو شرک ہے وہ زندہ کے ساتھ بھی شرک ہے مردہ کے ساتھ بھی میرے معاویہ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ طبقات ابن سار نے کہ اسود بن یزید ربی اللہ تعالیٰ نے کو منبر میں بٹھا کے حم کیا کرتے تھے باری تالا یہ تیرا نیک مندر میں اس کے سبب اس کے صدقے سے تو اسے بارش مانتا ہوں تو میرے بھائی جب اولیاء یہ کام کرتے رہے صحابہ یہ کام کرتے رہے میرے آکا اور تمام امبیا تسینہ آدم نے اصلا تو تصے نے دعا مانگی اللہ کے محمد باری مجھے محمد کے صدقے کے ماں فرما دی امام حاکم نے اس کو مستقبل میں نقل کیا ہے اور امام بہرکی نے اس کو اپنے دلائل میں نقل کیا اور امام مالک امام مدینہ امام مجحب وقت کے خلیفہ کو کہتے ہیں وقت کا خلیفہ اونچا بولا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچا بولتے توبہ کرو تو کہا میں دعا مانگوں تو کدھر منہ کروں قبلے کی طرف یا آقا کی طرف تو فرمایا امام مالک نے تو اس نبی سے کیسے منہ مو موڑ سکتا ہے جو تیرا بھی وسیلہ تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے لہذا نبی کی طرف چہرہ کر اور نبی کی طرف منہ کر کے دعا مانگے ان وسیلے سے اندر تجھے معاف فرمائے گا یہ آئنا مشتحدین ہے تو میرے بھائی ایسے جو علما یہ کہتے ہیں نبی کے سر کے تو وہ غلط نہیں جو کچھ ملا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حجت رسول اللہ کی جی السلام علیکم رحمت اللہ تعارم علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں ترجا رخ سے بول رہا ہوں جی میرا نام محمد یاسین ہے جی حکم جناب میرا سوال ہے جی میں, میں پوچھ رہا ہوں جی اردو کا فرض آدمی کہتا ہے چار اور کوئی کہتا ہے چھ اچھا وہ کتنا ہے وہ پوچھ رہا ہوں دوسرا میرا ہے کہ اور پہلے جو دو ہاتھ دھوتا نا گٹنوں سمیٹ نہیں تینوں سمیٹ نہیں وہ چھوٹا ہاتھ جو دھوتا نا وہ کہتا ہے کوئی وہ بھی فرض ہے چھ فرض ہے اور دوسرا سوال ہے میرا جو مر گیا اس کے لیے नहीं? नहीं? جو مار کے اس کے لیے اس کے لیے صرف دعائیں کیے جاتا ہے اس کے لیے حج نہیں کیا جاتا ہے عمرہ نہیں کیا جاتا ہے یہ سنا ہے میں نے جی میرے بھائی شکریہ پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ استنجا ایک علیحدہ مسئلہ ہے جس کو آپ نے کہا ہاتھ دھونا وہ وضو میں شامل نہیں ہے میرے بھائی وضو کے فرائض جو ہیں وہ چار ہی ہیں رب کریم نے قرآن کریم نے ان چاروں فرضوں کو بیان کر دیا واحد حکم تم اللہ صلاح فخر وجوح حکم واحد یقم المراف وم فرمایا جب تم وضو کا ارادہ کرو وضو میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونوں سمیت دھوؤ اپنے سر کا مسا کرو پاؤں کو دھو یہ چار فرض وضو کے ہیں چھ فرض نہیں ہے دوسرا میرے بھائی جو فوت گیا اس کے لیے حج بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے لیے نماز یعنی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے صدقہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ یعنی جو بھی نیکی کا کام ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ حج کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈریکٹ حج کا ہی سوال ہوا کیا تھا میرے والد ماجر فوت ہو گئے کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو میرے آقا نے فرمایا ان کی طرف سے حج کر ان کو حج کا پورا سوال ملے گا روزے کے بارے میں بھی ایسا ہی سوال تھا جو نسائی میں ہے ت نے کیا تو آکا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی بھی اجازت دی تو میرے بھائی ہر نیکی کا کام مرنے والے کے لیے آپ کر سکتے ہیں بہاری اور مسلم میں جو ہے وہ حج کے بارے میں بالخصوص جو ہے وہ لکھا ہوا ہے حج بدل جو ہے حج ان میب جو ہے اس کے بارے میں تو مخصوص اور اس میں کسی کا بھی اختلاف ہو ہاں کچھ مسائل میں کچھ علما کا اختلاح ہے قرآن کے قرآب پڑھنے میں اختلاف ہے لیکن حج کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بننے والے کے اشارے سوال کے لیے آ... کر سکتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں حضرت میں کراچی جی, سے بول رہا ہوں رسیم ابھی جی, آپ سے بات ہوئی تھی جی جی جی جی سوال میں نے ایک سوال یہ تھا کہ اذان سے پہلے جوشی پڑھتے ہیں جی جی تو ایک صاحب نے مجھ پوچھا کہ بھائی تو آپ لوگوں نے اس پہ اضافہ کر دیا تھا اچھا جی تو اس کا پلیز آپ کو جواب دینا کہ کہیں سننے والے جو ہے نا اس سے اچھا میرے جی بھائی وقت کیونکہ بہت دیا ہے مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث صحیح ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے رشال فرمایا جب تم اذان سنو کول ام اسلامہ یہ کول المحدین تو جو محدین کہتا تم بھی کہو سما سل علیہ پھر مجھ پہ درود بھیجو امام قاضی اسماعیل بن اسحاق یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں کلاس پہلو ہیں دونوں ایک ہی استاد سے پڑے ہوئے ہیں بہت بڑے محدث ہیں ان کی کتاب ہے فطل وصلاط علی النبی صلی اللہ تعالی سندروشی کے سب سے پہلی کتاب انہوں نے بات سنت صحیح وسلم علیہ کے الفاظ نے کہ مجھ پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو تو یہ تو سنتے موقعہ ہے اب اگر کوئی کہ فی بلال نے نہیں پڑھا بھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم آ صحیح سند سے ہو گیا کہ اذان کے ساتھ درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو تو اب اب یہ کہنا کہ سلام نے نہیں پڑھا تو میں نہیں پڑھوں گا تو بھائی کلمہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پڑھا ہے اور ان کا حکم ہے کہ اذان کے ساتھ جب اذان سنو تو کہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو تو یہ تو بڑا ضروری ہے درود بھی اور سلام بھی اذان کے بعد جو ہے اس کو پڑھنا چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ بقیہ اللہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ شاء پروگرام میں دینے کی کوشش کریں گے آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا فی امان اللہ اللہ و رسول کے حوالے